بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا علی عباده وطفا اصطفا اے اللہ تو نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس میں برکت آتا فرما ہمیں بخش دے ہماری کوتاوں سے درگزر فرما اور ہم پر رحم فرما اے پروردگار ہمارے رزق میں برکت ہمارے معاشرے میں رواداری ہمارے دلوں میں محبت ہمارے ہم وطنوں میں یک جہتی اور ہمارے ملک میں استحکام عطا فرما آمین آمین یہ عرض وطن اسلام کے نام پر تو نے عطا کیا اسے اسلام کی برکتوں سے مالا مال فرما اس کے قدم قدم پر خوشحالی اور زینت نازل فرما اس کے محافظوں کی مدد فرما اس کے مکینوں کو امن اور سلامتی آرام اور چین آفیت اور سربلندی عنایت فرما مولائے کریم ہمیں جب بارشیں آتا فرمائے تو وہ ایسی ہوں کہ ہمارے لیے مبارک ہو ہمارے اناج اور پھل پھول اور بوٹے کھیت اور کھلیان اس سے برکت حاصل کرے قلیلو کا یکسی نہیں و لاکن کا لا یو کالو لہو کلیلو تو اپنے فضل امیم سے تھوڑا سا حصہ بھی بخش دے تو ہمارے لیے کافی ہے تیری بخش اتنی بلند ہے کہ اسے تھوڑا کہنا ممکن نہیں بس تو ہمارے کھیتوں اور کارخانوں کو برکت عطا فرما آمین, آمین, آمین یا رب العالمین